مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات کچھ والدین سرپرستوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے مدنی منع ہماری نہیں سنتے بدتمیزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امیر السنت تعمت برکاتم العالیہ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائی ہے آپ کے انداز میں بھی تاثیر ہے اور آپ کی زبان میں بھی تاثیر ہے سند تقسیم ہو رہی تھی امیر السنت دامت برکاتم ملالیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جو ہے تقسیم فرما رہے تھے سند ایک ایسا مدنی منا آیا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے امیر السنت دامد برکاتم الاالیہ کو بتایا گیا کہ اس مدنی منع نے تین ماہ میں پورا کلائیں پاکیز کیا ہے ایک بڑا پیارا سا میٹھا میٹھا ایسا میٹھا ایسا میٹھا مدری گزرا دکھاتے ہیں کہ سارے مدنی منع جب یہ جملہ سنیں گے نا جو مدنی مننے کا پہلا ہے تو وہ فوراً دہرانے بیٹھ جائے شاید وہ اتنا مشہور جملہ ہوگا دکھائیے جی نور والا نورا مدنی منع یہ نات بہت پڑھتے ہیں نور والا آیا ہے نور کا کیا مطلب ہے اور یہ نور ہم دیکھ سکتے ہیں الحمد للہ ہیرو العالمین سلاۃ وسلام دلّاط وبیب اللہ نبی اللہ علی کا کا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے مجھ پر درو شریف پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا سلو الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ لے کر آ گئے ہیں مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات آج کے سلسلے میں بھی ہوں گے پیارے پیارے مدنی منوں کے سوالات اور شیخ تریکت امیر سنت دامت برکاتم ملالے کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے جواباد اور اب ہم بڑھتے ہیں اماد بھائی کی جانب جی اماد بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمد للہ رب المین اللہ آپ خیریت سے ہے الحمد للہ رب المین اللہ کلال اچھا یہ بھی ہے تربیت کا ایک حصہ کہ اگر پیارے مدنی من کوئی آپ کی خیریت معلوم کرتا ہے کیسے ہیں آپ, آپ اپنی زبان سے کیا ہے جیسے کہ سنا ابھی الحمدللہ رب العالمین للہ رب المین کہاں سے شروع کر رہے ہیں آج اصل ہم جس موضوع کے ساتھ چل رہے تھے اپنے پچھلے سلسلے میں پہلے تو ہم نے آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا اداب ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی کیا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن شریف ہے پھر انبیاء کے نام عریم و سلط کے تعلق سے آپ ہم پیارے آکاش صلی, صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم کے تعلق سے ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے کیا ذہن ہونا چاہیے سوالے سے پیارے ایک بڑے مطلب ہمیں مدنی منی ہے اور انہوں نے بڑا پیارا سا پیارے سے انداز میں سوال کیا ہے. اچھا اور بڑا میٹھا میٹھا سوال ہے آپ کو دکھاتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے نامیہ بمبئی ہوں سے ہی کو انہیں اور انہیں جھنڈا ملے گا اللہ اللہ ماشاء اللہ مدنی منی تو لگتا ہے اچھی مبلکہ بنے گی یہ سوبیا فاطمہ انہوں نے نام لیا سلام صوبیا نہیں ہے سوئی بہ فوئی بہ یہ پیارے آتا صلی اللہ تعالی وسلم جب آپ کی ولادت تھی تو اس وقت ابو لہب نے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنی تو اس کو آزاد کیا تھا یہ ابو لہب کی کنیس تھی آزاد کر دیا تھا اور پیارے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ شہادت بخشیے صوبائی باہ کو کہ ان کا دودھ قبول کیا تو یوں یہ رضائی والدہ بھی اور صحابیہ تھی ایمان بلائی تھی صبح بہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نام رکھا جاتا ہے رکھنا چاہیے صبح باہ کہ صحبیا نہیں پیارے علیہ وسلم کو ہاؤز کوفر اٹا کیا گیا بہر شریعت جن صفحہ نمبر ایک سو پینتالیس پر ہے حوض کے نبی صلی اللہ تعالی علی والی صل اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے اس حوض کی مسافت یعنی فاصلہ ایک مہینے کی راہ ہے اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں چاروں ہوشے برابر یعنی زاویے کائمہ ہے چاروں برابر برابر ہے اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشق کی ہے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 امام جلال الدین سیوتی رحمتہ اللہ البدور الصافرہ میں یہ نقل فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا اسی طرح کا سوال تو کہا کہ لوگ اب اس کا سوال کرتے ہیں حالانکہ میں نے مدینے کی بوڑھی عورتوں کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ وجل ہمیں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے حوض پر اتار تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حوض کو سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حوضِ کوثر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام عطا فرمائے اور جو اس سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور اس کے بعد جنت میں جو پانی پیا جائے گا وہ صرف اور صرف لذت حاصل کرنے کے لیے پیا جائے گا صلو علی سبحان اللہ سبحان اللہ ماں شاہ اللہ زفجل تو کتنا پیارا مدنی گلدستہ تھا ابھی کے نام کے تلفظ کی طرف بھی امیر السنت دامد برقاتم لالیہ نے توجہ دلائے جو صوبیہ صوبیہ کر رہے ہیں تو اس کا صحیح تلفظ کیا ہے سوئی با. با اور ان کا تعارف بھی پیش کیا اسی طرح ایک نام ہے آمینا اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اسی طرح فاطمہ یہ صحیح تلفظ ہے فاطمہ نہیں ہے تو جو مدنی منو مدنی منو کے نام ہے ذرا اس کو ری چیک کر لیں یہ کے وہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے ہم کس انداز سے جو ہے بول رہے ہیں اب آپ کو مدنی منو مدنی منیو آپ کو نام پتا چل گیا اب جس کا نام ہے احمد رضا تو احمد رضا نہیں احمد رضا تو یہ اس طرح بھی ہم نے توجہ رکھنی چاہیے اگر کوئی آپ کو بولتا ہے احمد رضا یہ آپ کے نام کا درست تلفظ نہیں لیتا تو آپ تھوڑی سی توجہ دلا دیں میرا نام احمد رضا ہے احمد رہتا نہیں ہے اسی طرح امیر سنت السنت دامود نے حوض کوثر کے بارے میں فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پلائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے فرما اور اس پانی کی فضیلت آپ نے سنی کہ جو ایک مرتبہ لے گا تو اس کو پیاس نہ لگے گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالی کے جنت ہے ایسے رحمت والے ہیں ایسے رحمت, با رحمت با والے ہیں کہ اس رحمت کے دریا میں سے سعیدی آل رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دو بوندے نکالی ایک کوسر ہو گئی ایک سلسبیل ہو گئی جس کی دو بوند ہے کو سرو سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی اللہ جی تو پیارا کرال علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام مرتبہ جب پتا ہوگا، اتنی بڑے مقام والے لہر والے ان کو جھنڈا دیا جائے گا جنت کے مالک ہیں ایسے ہیں جب پیارے آ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی شان ہمارے ذہن میں ہماری نگاہوں میں ہمارے دل میں ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ الرحمان پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اثرات بھی معاشرے میں عام ہوں گے تو اس لیے پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا کیا سوچ رکھنی چاہیے دی کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ ہمارے مدنی منوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور پیارے آکاش صلی اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا آئیے دکھاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پیارے باپا رام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں یا پھر آخری میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہے ایک ایک و و و شعر میں بابا اس کی یہ وضاحت کی ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باتیں وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی تو مدنی چینل کے ناظرین جہاں مدنی منوں کی مدنی مذاکرے میں اخلاقی تربیت کی جاتی ہے وہاں ان کے عقائد کی بھی تربیت کی جاتی ہے جس طرح کہ ابھی آپ نے ایک مدنی گلدستہ دیکھا کہ ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم اول نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے مدنی مذاکرہ مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے تین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے جی مادری تو اب یہ ایک تو بات یہ ہوئی کہ وہ پہلے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں جی ایک سوال یہ کیا گیا کیا وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں جی آ یہ آپ کو دکھاتے ہیں میں ہانگ کانگ ہون فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبیوں کے بھی نبی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ نبی کی لمبیا بھی ہیں سیدیا بھی ہیں صلی اللہ تع علیہ وآلہ وسلم وسلط والسلام اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا ان سے عالم ار وحب مدد کرو گے ایمان لاؤ گے نبی کا ہمارے آقا علیہ السلط پر ایمان ہے بے شک حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں اور امام المبیا ہے شب میراج کے واقعات میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے نا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مسجد اقسا پہنچی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے تکبیر کہی اور جبرائیل امین علیہ السلام نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کی جانی بڑھایا اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی اب سنت داموں درکات ملالیہ ایک بہت ہی پیارا شعر جو ہے تحریر فرماتے ہیں اقسام میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر نبیوں, بلد بلد بلد نبیوں بلد کی امامت بلد اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں تو یہ آپ نے سماج فرمایا کہ ہمارے پیارے آکد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی اور امام الانبیاء ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جب ایک مدری منا جی مدری منع کو یہ بتایا گیا ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان والے پیارے آکد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا مقام ہے جی نبیوں کے بھی امام ہیں پہلے نبی ہیں آخری نبی ہیں جب یہ بات اس کے ذہن میں ہو گئی تو اب اگلی بات یہ آ رہی ہے کہ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں فائدہ پہنچائیں گے اتنی بڑی شان والے ہیں ہمارے نبی بھی ہیں ہم امتی ہیں ہمارا ان سے تعلق بھی ہے اب وہ ان کا ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوگا اس چیز کے تعلق سے بھی بچوں کے ذہن میں ہونا چاہیے ان سے ہمیں دنیا میں تو فائدے ہیں ہی ان کے سنتوں پر عمل کرنے کے بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں اچھی نیتوں سے کرتے تو اس کے ثواب بھی حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد جب ہم جمع ہوں گے اس وقت بھی اتنے بڑے مقام والے اتنی بڑی شان والے پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے اتنا بھی مزہ نہیں گلس ہے ہمارے پاس ٹھیک دکھائیے دی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کیا اللہ درکار وسلم ہماری شفات فرمائیں گے بے شک پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاحت فرمائیں, وآلہ وآلہ فرمائیں گے اپنے غلاموں کی شفات فرمائیں گے اہٰذت فرماتے ہیں کہ جہنم میں کسی بھی مسلمان کی سزا پوری ہو اس سے پہلے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاحت سے اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علی العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک کو بتارا پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر فرمائے سامیل اور سامیل شفاعت کرنے کا منظر ایسا پیارا ہوگا ایسا دل نشین ہوگا ایسا ذوق افزا ہوگا کہ سیدی آل حد رحمت اللہ تعالیٰ نے شاہ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, واہ, واہ, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیز واہ واہ کبھی کبھی مدنی منو اور مدنی چینل کے نادین یہ تصور کیا کریں کیا ہم مدینے میں موجود ہیں کو ذہن میں لے کر آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کو ذہن میں لے کر آئیے سنہری جالیوں کو ذہن میں لے کر آئیے اور سنہری جالیوں کے سامنے ہم دس بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کر رہے ہیں اس شفاط یارول اللہ اس علو کا شفا رسول اللہ اس الو کا شفاط یارس اللہ, یا اللہ یعنی یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں اب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے جو مدینے جاتا ہے اس کو کیا ملتا ہے امیر الوسنت دامن برکاتم لالیہ نے کیا ہی پیارا شعر مرتب فرمایا ہے لکھتے ہیں وہ شافہ معاشر تو بلوا کے غلاموں کو وہ شاف معاشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں تو مدینے آئے ہو میں تمہاری شفاعت کروں گا جو مدینے جائے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شفات عطا فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم کو بحرمند فرمائے آمین نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیر کہا ہے نا اس پر ایک بات یاد آ جی جب مدینے گرتے پڑتے مجرم پہنچے اب یہ مدری منع پلے جس طرح چاہے مدینے پہنچے تو وہاں شفاعت کا سوال بھی کرنا چاہیے جی اس علو کا یا رسول اللہ میں پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں تو ان پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شفاعت نہیں مانگیں گے تو کن سے مانگیں گے کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے اور میں اس موقع پر امیر اہل سنت کا یہاں پر ہمارا مدری مذاکرہ ہوا تھا اور مدنی مذاکرے کے اندر جو جی ہے وہ عاشقان رسول حج تربیتی اجتماع میں جمع ہوئے تھے وہاں مدینے کی حاضری کے آداب بھی بیان ہوئے تھے اس میں یہ اس کا شفاعت یا رسول اللہ کی بھی کچھ تکرار تھی کچھ کلام تھا وہ ذوق افزا منظر بڑا پیارا منظر ہے مدنی ملنے بھی اس میں کم از کم رسنت کے ان الفاظ اور ان اداؤں کو دیکھیں گے جب مدینے مم گر، مم گرتے پڑتے پہنچیں گے تو سرکار علی صلاۃ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کریں اور میرے لیے بھی شفات کا سوال کریں میں انسرف کروں گا آ, باپو کو بھی اجازت ہے کہ وہ کہہ دیں کہ میرے لیے بھی بس یہی کہ جو مدینے میں ہے وہ ہمارا سلام ارض کریں جو مدینے جانے والے ہیں وہ بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں ہمارا سلام بھی بارگر صلی اللہ علیہ وسلم میں ارض کریں تو آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری شفات کا بھی سوال کریں اللہ زب العمل کی توحفی کا تھا فرمائیں آئیے کو بہترین مناظر جو ہیں وہ دکھاتے جی دکھائیے ادب اور شوق کے ساتھ غمگین اور درد بھری آواز میں مگر آواز اتنی بلند اور سخت نہ ہو کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں نہ بالکل ہی پست یعنی دھیمی کہ یہ بھی سنت کے خلاف معتدل یعنی درمیانی آواز میں بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیجیے السلام علیکہ ائنبی و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیہ کا رسول اللہ السلام یا خیر خلق اللہ. السلام یا شفیع المدنبین السلام علیہ کا صحاب کا اجمعین یہاں تک زبان ساتھ دل جمعی ہو مختلف القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہیے اگر القاب یاد نہ ہو تو اب والسلام تو و رسول اللہ کی تکرار کیجئے یعنی بار بار یہی پڑھی جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کا بھی سلام عرض کیجئے جو جو آشیقان رسول سفر مدینہ پر روانہ ہے روانہ ہو رہے گئے یا آئندہ حاضری ملے گی میری وصیت ہے کہ مجھ سگے مدینہ اوفیہ انہوں کا سلام عرض کرنے تو احسان عظیم ہوگا یہاں خوب دعائیں مانگیے اور بار بار اس طرح شفاعت کی بھیک طلب کیجیے اس الوک یا رسول اللہ اس الوک یا رسول اللہ اس الوک یا رسول اللہ اسالوك <laughs> الشفاعه <laughs> Hey, ada مو دکھانے سے آ ہاں <سرد کر, سرد کر دیتی ہے سدا ہر <سرد کر سر کو ہم نے یہ مدر گلدستہ بھی دکھایا اللہ تعالی ہمیں اس کے رسول کی دولت عطا شوق دے ادب دے, دے, دے ہمیں با ادب رکھے صلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ, اللہ تعالی علی محمد دیکھیں اب جو ہمارا موضوع چل رہا تھا یہ کرام جی علی و و تسیمات کے بارے میں ہمارا کیا مطلب سوچ ہونی چاہیے عقیدہ کیا ہونا چاہیے نظریہ کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے اس میں یہ کہ پیارے آکاش صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وقت ایک خوبی ایک بات آپ میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں हुँ. تو آخری نبی ہیں تو یہ بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو اب یہ بات بھی پتا ہونی چاہیے کہ انہوں نے بھی آنا ہے اور آخری نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تو اس مسئلے کے حوالے سے آپ کو ایک مدن گلدستہ دکھاتے ہیں میں فضان مدینہ ہانگ کانگ سے عرض رہا ہوں میرا سوال یہ ہے ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن سنا ہے کہ قیامت کے قریب قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے آپ اس کے بارے میں وضاحت پر دیں یقیناً حضرت عیسیٰ رحم اللہ علیہ نبی اللہ وسلم آسمانوں پر ہیں اور وہ تشریف لے آئیں گے قیامت کے قریب لیکن وہ اپنی انجیل مقدس کی تعلیمات عام نہیں فرمائیں گے وہ قرآن کریم کی تعلیمات عام فرمائیں گے اور یہ نئے نبی نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا تو یہ تشریب لائیں گے تو یہ پرانے نبی ہے سرکار سے پہلے کے ہیں وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ عزَوَ جَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلِهُ وَعَلِهُ سَلَّمُ صلی اللہ تعالی محمد جی حضرت عیسیٰ علیہ نبی والسلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کا مزار مبارک کہاں بنے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے اسی کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ عبینہ والے صلاح السلام کا مزار مبارک بھی بنے گا اللہ ازل کی ان پر رحمت اور ان کے سد کی ہماری بے حساب مغفرت ہو اور مدنی چند کے ناظرین اس کے ساتھ ہمارا وقت بھی اختتام ہوا اب اور بھی مدنی گلدستے ہیں لیکن اور بھی سلسلے ہیں تو آئندہ سلسلے میں آپ کو پیارے پیارے مدید مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے اب ہمارے سلسلے میں ہو اختتام ہوا آئیے اپنے عظم کا اظہار کرتے ہیں ان شاء اللہ اللہ ازل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگی میں قبولیت کا درجہ سفر رہا ہے اور جس انداز سے شیخ دری کا تمیروں سے سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توحفی کا دہم ہے آمین بجا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم